الحمد لله الحمد لله الذي جعل محمدا خاتما للنبين والصلاة والسلام عليهم مرسلا إلى الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين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 ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله آمنت بالله صدق الله المولان العظيم واصقدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا واشقلوا عليه وسلموا تسليما السلام, يا يا قلوب المؤمنين سامن السلام علیکم و الله اللہ ہمد و تو بعد آج اس دعا ہے قادر مطلق متلک جن و چان بارگاہ اندر جس طرح حق سمجھ کی توفیق پکشی اسی طرح حق دے چلنے اور مرنے کی توحفی عزیزان گرامی راول پنڈی شہر کا جلسہ جلسہ عام روحانی جلسہ عید ملادر النبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع دے محترم, محترم برادرم برادرم صاحب دے نے منعقد فرمایا دے اللہ تعالی انہوں کی خدمت شرف قبول بخش جناب اس وقت حالات کی ضرورت پیشی نظر جس موجود ہوتے جناب نال مخاطب رہا گا ہے ہم پھرنے میں شریک کیوں نہیں ہوئے کچھ اپنے, اپنے کم فام دی طرف کچھ دوسرے ایندیاں کی طرفوں اعتراض اٹھتا رہا ہے وہ جی نبوت دا مسئلہ ہے چشتی والے اندر بھے نہیں پتا نہیں کدو نکل یہ میں مستقل رد کرنا چاہتا اور ایسا رد کراگا روئے زمین دا بولنا بند کر حضور دے جوڑے پاک کا تو سب محسوس کرو گے کہ اعتراض تو یہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں نہیں نکلے اب اعتراض پلٹ جائے گا کہ یہ کیوں نکلے نہ پلٹے پھر آ کے صرف شریعت سمجھنے دی لوڑ ہے سیانے آدھے پھڑڑے رو لا لو چپ چنگی اگر سڈے اعتراض نہ ہوں تو سانو کوئی لڑ نہیں بولن دی اصے اپنے روش سے چل رہے ہیں سلف سال دے طریقے دے مطابق لیکن جب کوئی کسی گھر بیٹھے ستا کوئی اعتراض کرے تو پھر اگلے کا حق ہے کہ اپنا دفاع کرے نا جی آخر ہوں سانوں اگلے یہ سمجھ نبوت کوئی نہیں بات یہ ہے کہ سا فکر بہت بلند ہے ای بلند کہ حضور دے جوڑے پاک سدکا سوا لکھ نبیا اور سوا لکھ صاف اور تمام سال صالحین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے ہر کسے کسی چیلنج کر سان کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اگر ہے کوئی مائی دلال <تصالح> اگر سامنے نہیں آندا میری کیسٹ پیش کر دو اگر میری کیسٹ دا جواب ہو جائے میں توبہ کر کے جنگل نکل یہ ہے مرلی ہورلی کسی منہ ہوسے منہ بھی مرلی ہو بولے نہیں سمجھ لگی کسے دے منہ مرلی بجاندے اپنے منہ کی مرلی بجا ہم کسی کی نہ مرلی بنے ہے نہ بن سکتے ہیں ہزور دے پاک اخلے بے مایا امامت کی سزاوار نہیں راہ بر ہو زنو تخمی تو زبوں کارے ریات فکر بے نور تیرا عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شبے تارے اس سلسلے وقت تھوڑا گلیں بہتیاں کرنی ہے میں عوان کی رکھا ہم دھرنے میں شریف کیوں نہیں اعتراض دو طرف سے اٹھا اپنے کام فاموں کی طرف سے اور دوسرے عنادیوں کی طرف سے میرے ہر لفظ ہر جملہ انشاءاللہ شاء عین حکمت ہوں فضول نہیں ہونا میں جیڑا جملہ بولا گا لفظ بولا گا ایمان اگر میں وہ بولا میں خود اس تر گھنٹے خطاب مثلا میں کم فام کا لفظ بولتا میں کم بولا بولیں تر گھنٹے میں کم فامی ثابت کر سکتا جہاں ادی آخیا میں دے کے دے بولا لا سکتا مقصد یہ کہ میرے نو فضول نہ سمجھے الفاظ میں ہوئے نکلیا سا مدرسیا مجھے اسلام پتہ نہیں مفکر کتوں بن گیا یہ سڈے حدر صاحب اس مرد فقیر کمال جڑا جنگل اٹھ کے اسلام سہی شکل پیش پر سا کوئی کمال سمجھ نہیں لگی گل تو بہت گلان نہیں کرتا اصل, اصل مقصود کی طرف آنا زین رکھو اس موضوع نو پیش کرنے میں دو گلہ صرف کرا یہ خطاب ختم ہونا ہم اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے کہ ہم سمجھتے ہیں مطالبہ بھی غلط ہے طریقہ بھی غلط ہے مطالبہ بھی غیر شرعی ہے اور طریقہ بھی غیر شرعی ہے یہی وجہ ہے کہ تحریک کے نبوت ہر دور میں ایسے اثرات چھوڑتی رہی ہے جو مسلمانوں کے حق میں منفی رہے ہیں اور غیر مسلموں کے حق میں مسبت رہے میرے لفظات غور ہو میں نہیں میں پرانی گل پہ کرنا تاریخ کے خط نبوت ود ود ہمارے بزرگوں نے سید الاولیاء امام المتقل والمحدثین ول حضور سیدنا تاجدار گولر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے مرزائیت کا رد کرتے رہے وہ بھی اس لیے نہیں کہ اپنی تسلی کے لیے یا خود کو بچانے کے لیے مرزائیت کے خلاف تقریر و تحریر کا کام کیا نہیں صرف اور صرف بے سمجھ قوم کو بچانے کے لیے جو محل اگلے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا اپنی سچائی کے لیے محض یہ مقصد ہو کسی مدعی نبوت سے دلیل مانگے وہ خود کافر ہو جاتا ہے یہی وہ مانا ہے امام آزم ابو حریف رضی اللہ تعالیٰ کے قول کا جو امام مفق نے امام موفق نے منا کے بول امام اعظم ابھی حنیفہ کتاب اندر اپنی سند سنعت ن کہ امام اعظم کے دور اندر کسی نے نبوت کا دعوی دجال نے لوگ مارن اٹھ پے لوگ مارن اٹھ پائے لوگ ہر دور لو مارن میں اٹھتے رہے کیوں اٹھتے رہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہزور تو بعد نبوت ہزور تو بعد نبوت ممکن ہی نہیں لہذا سننا ہی چاہتا بغیر کسی مام کے پوچھ تو اپنے آپ اٹھ پہ وہ مدعا ہی کازم نے کہا ٹھہرو ٹھہرو فرمایا نے فرمایا لا نبی آباد مسلمانوں کا اجماع اتفاق ضروریات مسئلہ لیا دلیل منگ سکتے ہوں دلیل منگ نہیں سکتے دلیل منگ نہیں سکتے دلیل دے نہیں سکتے کہ پھر تاجدار گولنا کیوں کتابیں لکھیا آلہ حضرت بریلوی سرکار نے کتاباں لکھیا اور بتھیرے بزرگان نے وہ اتفا فتنہ کے لیے اتفا فتنا اتفا فتنا فتنے کی آگ بجھانے کے لیے کم بے علم لوگوں پر بے علم لوگوں پر مکاری دا جال نہ پہ جائے فسنا جان گل سمجھ لگی صرف یہ فرد ادا کرنے ورنا یقین سی وہ جھوٹا سچے نہ دلیل نہ دلیل اور یہ جڑے میں لفظ بولے فتنہ دے یہ میرے تاجدار گولڑ اپنے لفظ میں سیفے چیائی بیان لوگ کرتے ہیں وہاں یہ سوال رکھو جو جواب نہیں دے سکے ماشاء اللہ اصا یہ سمجھنے ہاں کہ مطالبہ بھی غلط ہے گیر اور طریقہ بھی غیر شرے گیر شریقام شریف ہوئی وہ دلیل مطالبہ گیر شرے اس نے کلام کرانا مطالبہ کیا تاریخ سات میں شروع مطالبے جو رکھے گئے تین مطالبے سن انیس سو ترونجا اندر انہوں ایک مطالبہ ہوئی سی مرزایوں کو اکلیت قرار دیا جائے کی قرار دیا جائے اقلیت قرار دیا جائے قرار کا جائے خیر اس سلسلے تاریخ چلی ترونجا وزیر خا مسجد لاہور وہ تاریخ کمرک وزیر خا مسجد لاہور شاہ امبار کی وہ تاریخ کا مرکزی اب دستار نیازی صاحب اور بھی ہو گولی چلی کرفیو لگے قتلیام ایسا ہو گیا تعداد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سی لیکن سننا پڑھنے میں میرے آیا ہے کہ شالمار پیٹ خون دی ندی بن گئی گل سمجھا جنا ہویا ہوا اون گیا دا مطالبہ کی اکلیت کرار قرار دو گل سمجھنا بس ہوں یہ میں رہنا ہے کہ مطالبہ رکھنا کیا شرع دے مطابق سی میں یہ دسنا چاہنا اگر کوئی آکھے تج کا بچہ, بچہ بچہ تو میں کون کالی چیٹھی چیٹھی تو کالی کی پہلے چیٹ میں ہوگی بزرگ واقل ستنا بسا تبنگری بدلا ستنابا بزرگی اقلال ہوں توجہ نہیں فرمائی بزرگی کھڑے بچے اقل دے اونٹ لیکن بچہ جرضی موڑ جا اقل دی وجہ موڑی عمر جیس جسامت زخامت مجھے کوئی طاقت نہیں ایک اقل دی طاقت ہی اچھی ہے دیکھو سنگیو اے مطالبہ رکھیا کہ جی یہ کافر قرار کرار دوں میں نقل اور عقل دلیلیں دو ہی ہوتی ہیں یا نقلی آخل یا یعنی یا دوسرے لفظ یا قرآن و حدیث دی دلیل ہوں وہ نقلی دلیل ہیں نقل دا مطلب روایا اور وہ روایتی دلیل اچھا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے روایتی اور نقلی دلیل دوسری عقلی عقلی ہے دلیل اقلی وہ کسے روایت کی محتاج نہیں ہوتی صرف عقل دے حکمت دے پیمانے سے ہونا او دا ضروری ہوتا ہے روایت اور نقل کی محتاج نہیں ہوتی جو نقل ہے وہ تصحیح نقل کا مطالبہ کرتی ہے اور جو عقل ہے وہ تصحیح عقل کا مطالبہ کرتی ہے عقلی دلیل چاندی عقل دے پیمانے سے صحیح ہو نقلی دلیل چاندی روایت صحیح ہوگی کمزور روایت نہ ہوئے متواتر ہوے مشہور ہوگے یہ واحد ہوگے تو صحیح ہوگی اخبار احاد صحیح ہونا ضروری ہوتے ہیں توجہ ہوں پہلی گل نقلی دلیل میں سابت کر مطالبہ کرتا اس سلسلے دن تمجھدار ہو ساڈے واسطے سب کو ویڈی دلیل یا قرآن قرآن تو بعد مستفا کریم کا صحیح بیان بلکہ قرآن حدیث واسطے قرآن و حدیث واسطے اصل متما قرآن و حدیث دا مانا مطلب, مانا مطلب لینا ضروری ہے کہ اجما خلاف نہ امت دے مسلمان کے عقیدے کے خلاف نہ ہوئے اگر کوئی, کوئی مطلب قرآن و حدیث دا ایسا جیڑا امت مسلمان دے, دے عقیدے دے خلاف صحابہ دے, دے خلاف اجماع دے خلاف امت دے, دے, دے, دے, دے اتفاق دے خلاف ہو حدیث پیش کرنے والا بندہ مردود شمار ہو جائے گا ایمان تو خارج ہو جائے گا مسلمانوں دا جو عقیدہ ہے وہ ایسی قوی دلیل ہے اور ایسی مضبوط گال ہوتا ہے کہ اس کے خلاف نہ قرآن سنیا جا سکتا ہے نہ حدیث سنی جا سنگیو ساڈے نبی صلی اللہ وسلم دین کیوں محفوظ ہے پچھلیاں کو دین محفوظ کیوں نہیں ہو سکیا اجماع کوئی حیثیت نہیں سی رکھتا کر کے سارے علماء اصول فقہ نے بیان فرمایا ہے ڈیڑھ کروڑ دیا کتابیں اور میرے کو ہر ہر فن دیا ان کتاب میں گن نہیں سکتا ہر فن دیا اس فا دیا نایاب ترین دا دا اتفاق دا اتفاق دا اتفاق اور رسول خصوصیت خصوصی نبی صلی اللہ وسلم اور خصوصیت امت جدو بیان کر درما کہ پہلے امتانے پہلے امتوں کے سارا فرق یہ ہے کہ پہلیاں امتوں کا اتفاق کوئی دلیل نہیں سی نہ ساری امت رسول کا اتفاق اور اجما ایسی پکی دلیل کہ ہر کسی پابند ہونا پہ حضور نے فرمایا لا اللہ تو میں میری امت کبھی گمراہی سے کٹھی نہیں ہو موضوع ہے میں تر گھنٹے لا کے اس موضوع بیان ہے وقت صرف بچوں گلیں چون چون کے جناب نہیں پیش کر سکنا وقت میں موضوع سارا نہیں بیان کر سکتا یہ خود ایک الگ موضوع کیا امت کے عقیدے کے خلاف قرآن اور حدیث اگر کوئی پیش کرے تو سمجھنا قرآن کا مطلب غلط رہا ہے اور اگر روایت پیش کرے تو سمجھنا یا روایت میں غلطی ہے راوی کو غلطی لگ گئی بھول لگ گئی اور اگر روایت صحیح ہے تو یہ سمجھنے والا ڈنڈی مار رہا ہے یہ غلط ہو گیا ہے امت مسلمان موہال محالے محال عقیدہ عقید گلت ہو چار دس لاکھ کروڑ بندے دا گمراہ ہونا ہور امت ہوا دا گمراہ ہونا ہور ہو یاد رکھنا جی ہر دور دا نبی معصوم ہوں پیچھے سیت لمبیا تک جی نبی معصوم ہوں نے حضور دی امت نرف حاصل ہے امت مستفا اوے معصوم ہے گمراہی اور خطا دے اتفاق, اتفاق ہونا محال ہے جب محال ہے ہوں میں جمان داخل کرنا میں آم کسی کا شاس کی بات نہیں کروں گا فقہ فکافت کر سکتے ہیں فقہ انفی کی بات نہیں کروں گا مالکی کی بات نہیں کروں گا حنبلی کی بات نہیں کروں گا سوری کی بات نہیں کروں گا صوفیانی کی بات نہیں کروں گا اور سہ فکا نے سہ نے میں فقہ کی گل نہیں کرنے لگا وہ گل کروں گا جیسے سارے فقہا صحابہ تابعین ہر طور سلحفا تکرار افادے واسطے ضرور کرتا ہے اور اپنے موجود کی تائید واسطے نصرت واسطے پہ کرتا ہے سگیو دیکھو مسلمان قذاب نے نبوت کا ہے نے ربوا یہودی نے خیر یہ کزاب دی ایک تاریخ ہے ہر دور اندر ٹھیک ہے رضوان اللہ صحاب ردوال اتفاق ہے اس گلے کہ جہاں جنہ نے نبوت ہے اے واجب القتل نے اے زبان نہیں رہنی چاہیے جی محمد تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے بولو شبحان سنو گل وہ کرا جی معلوم صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے وہ تعیم کا گوہر تھوڑا دل منے گا کوئی کارو لیکن افسوس ہوا اقبال پڑھ کے اقبال دھوکھا دے گئے اقبال شدید دشمن ہے جمہوریت دا اور پھر اقبال پڑھ کے پھر جمہوریت ال تر پینا نہ دیو ہو ن نہیں جانتا اقبال جمہوریت کا دشمن ہے وہ تو کہتا ہے دنیا میں فساد صرف جمہوریت, جمہوریت کے سر پر, پر ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و و تقلید وہاں مرض کا سبب ہے و و مرز مرز مرز سبب مرز سبب جمہوری نظام جمہوری, جمہوری نہ مشرق, مشرق سے بری, بری ہے نہ مغرب سے بری جہاں میں عام, عام ہے قلب و نظر کی رنجوری یہ کون کہہ رہا ہے تیری حریف ہزار اب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط تبھی ہو رہی بنایا ایک ہی ابلیش آگ سے بنایا اس نے دو سات ابلیش ایمان سے بتاؤ کیا ہمیں اب ابلس بننے کا شوق پڑا ہے رضور سکو سال اللہ ستم بالا ستم یار ہے اسلام اور آل اسلام اور مفکرین کی چھری کو لے کر مسلمانوں کو ذبح کرنا اور اسلام کے چراغ کو لے کر مسلمانوں کے گھروں کو جلانا اس کی توقع کسی صاحب ایمان سے نہیں کی جا سکتی کسے خبر تھی کہ لے کر چرا مصطفی کسے خبر, خبر تھی کے لے کر چلا گئے جہاں میں آگ, آگ لگا دی پھر خیر میرا تو یہ بھی موضوع ہے اس شیر اقبال کے اس شیر پر مکمل ایک بیان آ سمجھ آئی کہ نہیں ادھر دیکھو وہ صحابہ ہے کرام نے یہ عمل کیتے وہ زبان نہیں رہن جی رسول اللہ تو بعد دعوا نبوت کرے بولنے نہیں سیدنا سزی کے اکبر کا دور اور سنگیو سیدنا سزی کے اکبر کا دور اس کی گواہی د ہر دور کے اندر مسلمان نے اپنی طاقت کے مطابق متع نبوت کساب اور تجال کو ختم کیا ہے اور ختم کرنے کی سوچی ہے رکھنے کی کسی نے نہیں سوچی وہ بولو رکھنے کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایے کتاب حدیث دیاں دیا سامنے نے جدو کھولاں گا انشاءاللہ ٹھنڈ پا دیں گا پڑھ پڑی بار دند دسا گا اور پھر چوریاں بھی فڑا گا کہ کسے چوری کیتی ہے کتنے کتنے نبی کی شریعت ڈنڈی ماری ہے ڈنڈی نہیں مارا دیں گے ہولے نہیں اسان ہولے نہیں ہلا بندہ کسی کی ایسے ایویں اٹھک دین پہ ہوں شریعت کا بار رکھ والے پتا نہیں کن آنا چیز خرید واستے آئے ہیں کن وار آئے خرید واستے لیکن ہزور کے جوڑے باغ کا سدگار دل بٹھا کے گل بیٹھے ہیں کی اور سا مول اگر ہو سکتا ہے تے اللہ رسول کوڑ ہو سکتا ہے پام روئے امی سان خریدنا جائے مول نہیں ادا ہو سکتا توجہ توجہ کیونکہ جد مرشدی پرش کا سن کا ساتھ سدڑا تدیپ پرواہی شاگ لائی آئی ہو راتی جاگے کرے عبادت دن نی در کرے سوائی بادشاہی سونے نبی نے فرمایا قتل کر دو اگر ہزی سیاست نہ ہو جرم سونے نبی نے فرمایا من من داندی نہیں فکلو جڑا اپنے دین تو پھر جاوے انتل کر دو قتل کا حکم کیوں آ جائے سیانے سمبوا خربو رنگ وٹا چال مشہور ایکمت نے گوڑے گورے کالے بنو رنگ نہ وٹاوے آتہ وٹا لی میں آم فطرت مثال دینا وا لو سفر کرتے ہیں میں ڈرائیور دیکھا مالک گیڈی چلا رہا میں پچھلے بھی سو گئے میں ڈرائیور میں کیا عجیب گل ہے موت کے منہ بیٹھا ہے پورا چکن ہو گئے بیٹھا ہے میں سوچا تینو سوان دا تے نہیں آکھیا بولیا نہیں آل بولے آل آل آل آل آل لیکن, لیکن تر سو لگ پیا فور میرا خیال کیا سوبت بڑی ظالم چیز گل ہے گل وہی ہے جی آم روزانہ کر دن آدمی ڈرائیور نہیں چاہیے ڈرائیور نال سونا نہیں چاہیے لیکن اس گلوں کین والے پاس اب سونا لے گیا ہے کہ سچا کیا اسلام نے اور بیٹھی بریا لکھ حفاظت کرے گا چکن ہو کے بیٹھے گا لیکن اثر ضرور پہ جانا ہے اسلام آخیا ہے اسلام آخلا ہے, اسلام ہے؟ دیل دیل تو پھر قتل کر دیو کیوں تاکہ رنگ نہ بٹھ جائے دوسرے دا جہا جسم دا حصہ خراب ہو جائے جی, six, six, جی, uh, جی ایدے ایدے uh, دوسرا رکھدا کل دوسرا برباد ہوٹ لینک پھر کٹ لو اور کٹ لینگیا صحابہ ہے فرمانے والی شان عمل کر دین اسے دے مسلمان متفق رہے ہیں کسی نے کسی نے مرتدوں چھٹی نہیں صرف تین دن چھٹی گئے ہیں مہلت دو سمجھاؤ اتمام کچت ہو جائے آگے ہمیشہ اللہ کی بنا سمجھاؤ جی آ جا جائے واپس ہو جائے تین دن یہ اکلیت قرار دے کر رکھنا بتا امانت مرتا کمینا بنے امانت بن گئی مسلمان حفاظت میرے ناجدارے نا بریلوی اور تاجدار گولڈا تو لے کے صاحب تک اگر سارے اس گل متفق نہ ہو میری زبان بڑھ جڑ نقلی دلیل یہ اجماع کافی ہے وقت تھوڑا اکلی دلیل دینا توجہ چاہیے اکلی دلائل, دلائل, دلائل میں ثابت کرنا چاہتا کہ ہمارے علماء ماں ہمارے بزرگ صاحب سے لے کر مرتد تو مرتد رہا گمراہ گمراہی پر رہ نہیں سمجھتے کہ یہ آزاد رہے اور اپنا کام کرتا رہے ان بھی پابند کر کے رکھتے کس طرح اس بات پر ہمارے تمام صاحب اور ایما کا اتفاق ہے کہ بد مذہب تبلیغ نہیں کر سک جی سکتا ہے لیکن تبلیغ نہیں کرجو نی فرمائی کبھی سواد کے ساتھ بے, بے, بے, بے, بے, بے, بے, بے حسل، حسل، یہ طبیغ بن یہ وہ شخص تھا, تھا جو خارجیت, خارجیت سے تعلق رکھتا, رکھتا تھا, تھا،, تھا،, تھا، فاروق اعظم آزم دو دورے دور خلافت متشاہ بحاد کلام کرنا چاہا کئی سامنے متشاہ بحاد کلام کی اجازت نہیں ہوتی چپ چمر خاموشی محکمات محکمات کتاب یہ کتاب اصل میں پرکار پرکار درمیان آن رکھ کے دائرہ پھیرا ہے محکمات, محکمات ساری شریعت کا نقطہ پرکار سارا ہلکا سارا دائرہ گلط نہیں ہوتے نہیں ہونا نقطۂ پرکار رکھنا ہے متشا کی کوئی بات اگر محکمات کے خلاف ہو تو متشاہ بہاد اس بات کو رد کرنا پڑتا ہے اس محکم کی طرف یعنی کی مطلب وہ ایسا مارا بننا ہے جیڑا محکم کے مطابق ہو <oyun> لیکن اچھا اسلامی عقیدے کو نہیں تبدیل کر سکتے وہر تبدیلی نہیں لیا سکتے کیونکہ وہ ہمارا دین ہے ہوتا ہے جس کو سب, سب مانتے, مانتے ہوں, ہوں, ہوں, ہوں سب ہوں جانتے ہوں وہ دین ہوتا ہے جس کو کچھ جانے کچھ نہ جانے وہ دین نہیں ہوتا وہ مذہب ہوتا ہے دین اور مذہب میں فرق ہے حضور آخری نبی ہیں یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ نہیں یہ ہمارے دین اسلام کا مسئلہ ہے اسی وجہ سے وہ سے پوچھو یہی کہیں گے شیوں سے سوچو یہی کہیں گے سنیوں سے پوچھو یہی کہیں گے تما جو وہ تفقن الح ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے جو ہی ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے کے جی نے اصول اصول اللہ, سونے اللہ دے دے دے دے تربیت دے رہ جا سل ایک گل کرے گا نا قسم خدا بھی کر گیا نا جا لما سوال کرے گا ابھی ایو دو ٹک جواب دے بنتا ہاں کل میرے ایک سنگی نے سوال کیا جاب میں نہ سوال ذکر کرنا چاہتا نہ چلو وقت اللہ بولنے لگا بند میں یار میں جاب دیں توجہ فرماؤ تو اس کو بعد بولن کی کوئی گنجائش نہیں لافی اتنے سوائے چپ تو چار غور کرو تو جا کے گھر سمجھو تبجو کرو تو سارا کچھ کھل ویکھو کی ماں گل کر رہا سر کی یاد کر رہا سر کچھ ہے دی مذہب بولو دین اتفاقی اتفاق ہوتا ہے مذہب, مذہب اختلافی اختلاف اختلاف ہوتا ہے دین مشہور ہوتا ہے غیر نہ جانے آم خاص آ جان توجہ ان مذہب رکھا جا ہے جنوب آم خاص جان وہ دن ہوتا وہ پھر طریقے آلما تو پوچھنے پہن نہیں پوچھا نماز پانچ ہیں یہ کسی نے نہیں پوچھنا ہاں یہ پوچھنا ہے پڑھنی کیسے یار بولو دے سی اور سا جٹ تو جٹ بندہ جس درجے کا بھی ہوئے نیا مسلم نہ ہو ورنہ دارل اسلام میں رہنے والے وہ ضرور جانتے ہیں نمازیں پانچ ہے ہر تر دار ہر والے بھی جانتے ہیں فرنگستان چلے جاؤ تو وہ یورپ ملک ہے جہے دار ہر بین وہ بھی جانتے ہیں اتنے رہن والے بھی نماز کنیاں ہیں پانے معلوم ہویا ہے دینے کیونکہ دین عام अर خاص جانا جی آم خاص جانا یہ ضروریات کی بدی ہی ضروریات سوکھا کی جنو سارے ہوں گے سب متفق توجہ ہے یہ سارا دین دا مسئلہ ہے حضور آخری نبی نے محکمات محکمات اصل دن ہوئی حضرت فاروق آلم پتہ لگا متشاہ فاروق اعظم نے فرمایا جائے گمراہ صحابہ تو ہٹ کے قدم رکھ لگا کافر نہیں ہویا صرف گمراہ متشاہ بہاد کلا اللہ فرمان دل فرماند نے سنیا تم شاہ بیا کلام کرنا کلا مفل متشاہ بہار جدو نکل لگا رہا بولتا ہاں کیڑے اٹھ پی ہوں اٹھ پور کوئی گل نہیں مسلمانوں کا حق بنتا ہے جی فاروق آدم مرگا ہوڑا کھ کے ر دیتا خبردار کوئی بندہ نہ بیٹھے ہر پاس پابندی لگی جب سبھی جانا بندے بیٹھے اخیر چبوتر کیا میں اج تو بعد میرے پیو کی توبہ تو نہیں گل اللہ سڈے تو تاریخ اسلام ہی تاریخ اسلامی مافا یعنی نہیں سامنے, نئی سامنے تاریخ آئی, آئی, آئی, آئی تاریخ اسلام, اسلام ہی چھپا دی, دی گئی دی ہے تاریخ اسلام اگر کوئی ہے تو وہ تاریخ صحابہ ہے تاریخ اسلام تاریخ صحابہ کا نام ہے سنتی فرمایا میرے طریقے خلف خلفائے راشدین ہدایت والے ہر ایک نہیں یزید جیسا بھی خلیفہ ہوا ہم لانا دیکھتے ہیں اس طریقے پر ہم ہر ایک خلیفے کی خلافت کو اپنے لیے دلیل اور حجر نہیں الخالق اگر ہم مانتے ہیں دلیل بناتے ہیں تو صرف اسی کی خلافت کو جس نے مستفی کا طریقہ اپنایا جس کو حضور نے راشد اور مہدی اور مرشد قرار دیا دشمن اصل اسلام کا دشمن کیوں انہیں موڈی وٹ دو وتا اسلام آنا ہی اتوں فرمائی بار صورت سبھی کو منا اسلام توجہ گمراہ کو جینے کی اجازت دیتا ہے لیکن و گمراہ کا پیش ہوا انہوں سزا دیتی جائے ان پابند کیتا جائے کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتا اور اگر مرتد ہے دا De فیر دا تو پھر انہوں جی نہیں گل سمجھو گمراہوں کو جینے کی اجازت دیتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ ہزاروں پابندیوں کے ساتھ بعد الحق حق کھلنے کے بعد صرف گمراہی ہوتی ہے وہ ہاکم کا جنوب پتہ ہے ڈکیٹیاں چوریا ہوٹ ہو راہ نہ صاف کرے راہ نہ صاف کرے وہ حاکم کیسا اور فاروق پتا ہوا وارگے کہ اتنے ڈکیٹیاں امام پڑ گیا کہ میں اپنا فرد نہ سمجھے نبی امت سڑک تو بغیر دنیا چل سکتی ہے, رہ سکتی ہے لکھ لو روڈا تو بغیر گزارا ہو سکتا لیکن محمد دین تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہمیشہ فتنے فساب گاٹے رہنگے نبی نبی شریعت نبیت چلنے والے ہمیشہ نہیں پائی وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور یاد رکھنا گھاٹا اور شریعت کبھی جمانے سکتے کیا آخیا میں شریعت نقصان اور شریعت کبھی جمع نہیں ہو سکتے نقصان اسے ہی ہے ج محمد رات ہٹتا آرف کڑی ہے رستہ پاک نبی دے کے کوئی نہ منزل پلتا بجے لکھ میں نیے کلر کو ڈالٹا کھا بیٹھا تھوڑی سوزش ہو گئی فارمی ماحول نے چار چیزیں لے لی ہیں باقی سب کچھ دے دیا ہے ایک دین لے لیا ایک عزت لے لی ایک صحت لے لی ایک سکون لے لیا چار <سؤال> چیزوں کا بہران ہے دین کا بہران ہے عزت کا بہران ہے صحت کا بہران ہے اور سکون کا بہران ہے یہ چار چیزاں تو نہیں دسڑی باقی ہر شخص زمانے جا گئے اور یہ چار چیزاں سوائے سونے نبی پیچھے چل رہے ہیں نصیب نے کسمیا کہ آجا, آجا, آجا. اگر حضور دی شریعت نصیب ہو جاوے تو لسٹ نہ شراب کی نہ کسی نشے دی لوڑ ہے نہ کسی ایاشی کی نہ گانے کی نہ ساری رات کلب نچ کے سکون لینا ایسے ہے جیسے جلتی پہ تیل ڈالنا اگر رسوئی ہوں قسم خدا دی کیوں ورگے تنہا بیٹھ کے دو چار گربا لا کے سکون لے لگ اتنے جائے ہے خیر بات وہ سمجھنا سو فتح شامی فقہ جیڑی مرضی کھولو بد مذہب کو اسلام جینے کی اجازت دیتا ہے عال سنت و جماعت کے علاوہ لیکن پابندیوں کے ساتھ مرتد کو جینے کی اجازت ہی نہیں مرتد کو بولو اکلی گل سمجھو اکلی دلائل جڑا مرتاد ہے یہ کون ہے گل سمجھنا سمجھی یہ فرماؤ جا چور ہے وہ مال جان کا دشمن اصل مال دشمن ہوتا ہے مال کی وجہ بھی دشمن بن جا بھائی جی مال نہیں دے مقصد چور مال جان کا دشمن ہے ٹھیک ہے اگر مال محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خیر خا مال آو محفوظ آو کرنا آو چاہتا ہے لوگوں کا اور چوری کا سلسلہ بند کرنا چاہتا ہے تو میں ایک سوال کروں گا کیا چور کو بدنام کرنا کافی ہے یا سزا ضروری ہے بولو بولو ایویں نہیں سر مارنا گل سمجھ آئے دل تے سر مارے نہیں تے نا پیسے جمع کرنا آیا کہ نہ نہر مرا مرا یہ بھی لفظ نکل گیا نہ پیسے جمع کرنے آیا ہوں نہ سر مرانے آیا ہوں آپ کا سر بچانا چاہتے ہیں کیوں دشمنوں دے سر بچے رہن مرزائی رہچتے رہن سیٹان سے بہ گئے مسلمان مرتے رہن کی امت حضور دی اسی واسطے بنی ایڈے مقدر پیڑے ساڈے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام کے لیے دین کے لیے جان دینا بہت بڑا کام ہے لیکن اسلام یہ تو نہیں کافر تک کچھ نہ تو تنیا جانا دیتی جا یہ اسلام ہے توبہ توبہ توبہ ہمارے فوکا نے لکھا مسلمان, مسلمان کے لش... لش... لشکر, لشکر, لشکر سے نکل کر اکیلا آدمی دشمن کی فوج میں جا حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں شہید ہوگا جب اس کو اعتماد ہو نکایت فی الحال کہ نو میں ضرور نقصان دیا گا جا بچاںگا وہ شوزے ماراں گا پھر گا اگر یہ پک کے اور بچن کے سارے میں ماراں گا تو پھر وال اللہجڑ او وہ تھوڑی خدا دی، اکل نہیں علم وہ گلت کی آ گئی جی باہر سور سر hmm! مارے, مارے جی گل کی کر چور بدنام کر دینا توا لا دینا ہے دینا چور چور چور فلانا چور چور چور سچی دکھا جی مال بچ جان گے چوری کا سلسلہ رک جانا ہے کیا چور مکھ جان گے سویرے ہو جائے دنیا دے اندر دنیا وال جو مرضی کرو کسی حکومت نے سزا نہیں دینی صرف صرف صرف تختی لگے گی چور چور چور سو میرے خیال سے بہت ہی چور ہو جائے گی کیوں نہ آخنا آشک بنیا بدنا ہو چور ستہ پھر چور لگے آندار کٹ کوٹ کے کھلو رہے ہیں تھک جانے اچھا چوری کرنی ہوں جا مہینہ ایڈا زور فخر کارمے کے تور سے بیان کرے اگر یہ تختیاں لگوی جان اشتہار لگوی جان بورڈ لگوی جان کاغذ بن جان کاغذ بن جان چوری پتا میرا بدنامی سال مرزائی او نبیری چورتی اگر اکلی دلیل دل نمتے لگن پدارا شالا کسی پوت کا پیلو پنجاری ہے کس کی مسلمان کو افکار کی نعمت, نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آش کدائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنام آباد, آباد قرآن کو بازی بادی بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تارا شریت یاد دل چیر با نہ, نہ ہو دل شکار اور ہٹ درم نہ ہو ہٹ دھرم کا کوئی علاج نہیں فرمائی او تے پھر نو بھی سمجھا لگ رہے گا جی میں حدرتی پولیس نے خدا گیا وہ خدا نمجا تر پیا نام مراد تینوں پتا بننے والے بنا پتہ نہیں کالج بنایا توجہ نہیں خیر مت نہ رو چور نہیں تو دسو اگر ساڈا دی مان مال نہیں تو دسو مال چا مال والوں کی سچی دس جی چوری, چوری سزا رکتی چور سزا بین بین بین مال, نال بین بین مال سزا نال بولو بولو بدنامی نہیں تو پھر سنگیا مرزائیا تے سزا دن دی لوڑ تھی کافر قرار دینا بدنام کرنا چور چور چور کا کافر آکی جاؤ سانو کہا فرق پہ ہے سو اسی طرح ہی سیٹان بھی ام جے پچھے مسلمان مرن یہ مل نہیں پہ چالی <سؤال> ہزار ہاں کن ندیاں پی گئی کوئی دو لاک دستا کوئی چالی ہزار دستا تاری کے ختم ہےسلمان گئے ایک گنتی کے مرزائی نہیں سن جنے مسلمانوں کے خون گئے ٹگا مل نہیں پیا ٹکا مول نہیں پیا جی ہوں گئے ٹکا مل نہیں پیا وہ خوش بیٹھے ان نہیں جانا ایک نہیں جاندہ اگر, اگر کوئی چلا جائے تو پھر مسلمان واپس پس پس دے خون دے و بدلے چلا جا بھٹا عالم نیڑی پرواہ رکھی جان جو مردی رکھی جان وہ میرا نال نہیں اور سجنا مسلمانوں کا ہی ایمان پچ سکتا ہے ہاں یہ بھی مت کن سنیا ہے ہر سال یارہ ہزار یارہ ہزار مسلمان مرد ہی بن جاتے ہیں پاکستان کیوں جی کوئی چکر والی سلویا رکھے آتے چلو جی سلام گیا میرے آقا نے پہلو ہی دس دبی ارسی نہ ہوا تمت دنیا روا ہوا بو دا تربی واجا حضور نے فرمایا وقت آئے گا دے پیچھے دے دنیا دے پچھے لوگ اپنا بہارا دل ملت دنیا اناس بہارا دن منت دنیا تھوڑی جی کسی پاس کمال بھی دکھاے گا دین ویچ کیوں مارن گے کسے حسین کسے حسین سوتے کرے کسے حسین کرم نہیں آتی حسین دین کے سودے کرتا رہا کہ جان د سودے مانو بات ہوئی ہے, ہے کسے خبر تھی کہ لے کی کر, کر چلا گ جہاں میں آگ, آگ لگاتی بھی پھر ایک گول سمجھ آئیے سو ردا کر بولو سبہانندر گیارہ ہزار بندہ ہر سال بنتا کوئی ہور کوئی یورپ کے چوری جاری چور زور ہے چوری جاری سلسلہ بند نہیں سلسلہ جاری بدنامی کیوں وہ سمجھتے نہیں انہاں دا خبیس نبی بھی کہ میں خبیس نبی بھیجتا اور یہ بھی سمجھتے انہیں دن لایا میں قسم خدا دی کر کے ادھر موٹی جی گل دسنا تیرا دل نہ منسے ادھر میرے کو آ گیا میرا گفتگو شروع کر دیے لیا گفتگو شروع ہو گئی میں متے وٹ نیا میں نبیوں گالا کٹ تیرے نبی میں پانچ گالیں کھڑی تیرے متے اگلے پیر کے خلاف نہیں سن سکتے تبی کے خلاف ادور بھی جانے ساٹے امریکی نے سونا ہوا نبی میں گل کرو ادھر میں مونی چو مونی چو تو ہی لفل میں ستر ساڈے مولوی حضرات ممبر مرزے کی ٹکائی کرتے ہیں کہڑے کہفل بولتے ہیں دجا لے کر مرزائی کے ہاتھوں مسلمان مریا وی کسی پاسوں کو بکواس کرنے والا اٹھے ممتاز کادری ورگے کیوں اٹھ پ معلوم ہوا وہ چور سمجھتے اوور وہ وا چور نہیں سمجھتا سی میں چور کوئی نبی نہیں میں یہاں دال آیا فیمیاں منہوں رپیا چاہیے روپیہ چاہیے ہدایات پچھلوں پچھوکڑائی کرنا کرنا ہدایات ادایات بھی کٹ کر کے حوالے اٹھا سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور میں اگلی گل کر لگا اگلی گل کر لگا ادھر ویگ ادھر ویگ جب ایک دعوے ختم نبوت ختم نبوت محفوظ محفوظ کرنا ہے افسوس دلیل ایک نہیں ہزار ہزاروں مسلمانوں میں بیٹھ کے ہزور تو بعد نبی آخی وی جان نبی منی بھی جان مسلمانوں ہوئی کوئی منہ نبی نہ دعوی والا ہوا نہ مال عجیب تحفظ ہے مال محفوظ کرنے کا دعویٰ ہے چوری کا سلسلہ جاری ہے عجیب گل چور بڑھنے پھر دعویٰ بھی ہے تحفظ مال مال محفوظ کر دیا ہم نے دوسری, دوسری گل سرجی سنگیو اے دسو جس اگ لگ جاوے انہوں پانی نال بجائی یا پیٹرول اگر کوئی پٹرول دا پیپا تھی آ جی غلطی نال اے گلتی رکھی فطرت غلطی کو معاف نہیں اگر کسی نے زہر بھول کے کھا لیا خدا چاہے چھوڑ دے تو چھوڑ دے لیکن یہ زہر نہیں چھوڑے گا یہ یہ نہیں کہے گا کہ چل تم نے بھول کر کھایا میں معاف کرتی ہوں نہیں مارتی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی زہر نقصان دیتا ہے زہر فطرت ہے فطرت کے قانون کے خلاف مزیم مت کرو اگر کوئی آگ میں چلا جائے بھول کر آگ جلا دے گی خدا نہ پکڑے تو اور بات ہے کہ بھول کے گیا ہے لیکن اگ نہیں معاف کہ پٹرول ہوں پٹرول سٹیا اگ لگ گئی ہے لگ گئی ہے کہ لکھان تے ہزار مر گئے پچھوں ایک ہوئے لگ گئی اگ فیل رہیے اگ فیل رہیے بزرگ کہتے کسی دیر لڑائی کڈنی سا کنڈا भी वे भी कंड़ा, चुके दबे गल मशहूर है ना गल मशहूर है फनेकून सर का कंटा कि दब छड़े ध्यान करे जो मेहरबानी भी मेरे तो सुन के तुम सवेर दबी कलो तो फिर अगलिया में चुग्या लड़ाई बयान करने का मकसद यह है कि ऐसा भी होता है گل نہیں سمجھ لگی ہوں دب دے لڑائی بچا ختم کرنی ہے کنڈا ویچ رہے تجے ٹیکا لائے رکھے جیت کا علاج ہے بیماری سن کر کے آرزی طور پہ خوش کر کے بھیج دینا کوئی علاج نہیں بیماری وچ رہے صرف احساس مرض احساس ہے مرض ختم کر دینا علاج نہیں مرض ختم کرنا علاج ہے جب, جب ختم ختم ختم ہوتا ہے تو تھبے تھبے روزانہ کھانے پہ مجھے شوگر لگی ہے میرے بلڈ پریشر ہے مینو پلانی روزانہ کھانی پہ یہ مرض کے علاج کی وجہ نہیں یہ صرف احساس ہے احساس, احساس, احساس, احساس مرض, مرض کو ختم کرنے کی بجائے وہ سمجھ آئیے ہم پٹرول کے ساتھ بجھانے والے نہیں ہاں ہاں ہاں ہم محمد پاک کی شریعت کے پانی کے ساتھ آگ بجھاتے ہیں پھر نہ بجے دے اثر اتنے ایک دکھ گل کر لگا اگر کوئی گئی ان کو مارنے سے فساد ہوگا ہم یہ کہتے ہیں وہ اقلیت ہیں ہم اکثریت ہیں اور ساڑھے چالیس چالیس ہزار مر جان فساد کوئی جواب کر چل رہا کسی کو یہ مطلب ہے دنیا کے اندر اگر کوئی ردی دی ہے اور پھر اتنا تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اس کو آزادی تو نہ کرو ناراض نہ ہونا ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اس کو آزادی تو نہ کہو کہ مرے تو آگ آگ جل جائے اکثریت لاکھوں میں مرتے رہے تو پرواہ نہ ادھر یہ خطرہ ہے کہ اگر مرے گا تو دنیا الٹ جائے گی ادھر یہ ہے کہ لاکھوں مریں گے تو ہمارے ملک میں ہی کچھ نہیں الٹے آزادی تو نہیں کرو تاشا اقبال بول گئے سناواں اقبال فرمانا مجھے کہا کی ہے ه... وہ آزادی ازاد مجھے تحادی نے اتا کی ہے وہ آزادی کے ظاہر میں زمیر زمین سفر کر گئے لب دیا پہ لب اللہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ اٹھو لڑو نہ ہمارے بزرگوں نے ایک شبک دیا ہے کم از کم اقل اپنی پوری رکھا ایک بات میں کرتا وہ کر کے نا گل ایسیا ایسیا گل مارا تو درخت بڑے شروع ہو جھر درخت بن جا لگن افسوس ہے یار ایڈیاں گلے گوا بیٹھے کدر گل ساڈا کلا بال فرما سنے گا بال کو نمن ہی بدل گئی ہے لمبی نہیں کرتا وقت تھوڑا اتنا وقت ہے مطالبہ ہاں میں ایک بات کرنا چاہتا تھا مطالبہ رکھا گیا زاہد کو ہٹا دو پٹیا بھی مریا میں ایک سوال کرنا جاب لب لیا اگر جواب آ جا میری زبان بڑھ میں پوچھنا نظام نے زاہد دیا یا زاہد نے نظام دیا وہ اگلے ہفتے ہو جگہ حادثہ نہ بناؤ नहीं लड़ना आ मैदान आ जो चाचे चो कंड भरने डिगने चलो कुछ ना कुछ भरम तह पट शट डोले शौले वेच के अगले कुछ देते आख पता नहीं बुला खड़ाली बजना افسوس ہے مجھ کو تو سکھا دی ہے واہ و اخبال جدھر جانے کو تڑا مجھ کو تو سکھا دی ہے نے زندگی اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان نظام نے ظاہر دیا ہے یا دماغ اسلام کے مقابلے میں آنے والا اتنے مقابلہ نہیں سوائے تسلیم چارہ ہی نہیں ایک ہی ہوا کے کی سارے پریشان پھر تاکہ نہیں آئی تو دسا جی مان دسا جی کوئی داج لینی دج بتھیری اللہ رسول ہو جائے بس بتھی گل سمجھ پے مطالبہ یہ مطالبہ غیر شرعی ہے نقل و عقل سے ثابت کیا اس کو ایک طرف رکھو اب طریقے کی طرف آتا ہوں طریقہ بھی غیر شرعی ہے وہ طریقہ غیر شرعی کون سا ہے راستے روک راہجنی کر مسافروں کو پریشان کرنا لکھن کروڑاں دے لوگوں دے نقصان کر جاہل عوام کو باہر, باہر نکال کر توڑ پھوڑ کر دنگے فساد, فساد کران مسلمانوں کا اور نقصان کروانا اپنوں کا اپنوں, اپنوں, اپنوں, اپنوں, اپنوں, اپنوں, اپنوں کا, اپن اپنوں کا حرام حرام حرام کبیرہ گنا کبیرہ گنا کبیرا گنا ایک نہیں پتا نہیں کتنے کبائر شامل ہو جاتے ہیں اب اس طریقے کے غلط ہونے پر دلائل ہم تاکہ تاکہ بری ہو جائیں, جائیں, جائیں ہم کسی غلط, غلط, غلط, غلط طریقے میں ہم شامل نہیں ہو سکتے شریعت رسول کی گل ہو جوڑے پاک کا سدکا سب سے پیرے ہونا لیکن گل شریعت کے مطابق ہوجہ ہے راستے روکنا, پہلے, راستے روکنا پہلے, پہلے, پہلے, پہلے, پہلے پہلے میں دلائل پیش, پیش کروں گا احادیث سناؤں گا جن दा, سے ثابت ہوگا یہ کام ناجائز ہے پھر جن حضرات نے اس کے مقابلے میں اپنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور شریع جواز اور شریف ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کی ہے میں ان کا رد کر دوں گا دو لفظوں میں راستے, راستے روکنے بہت کتاب اچھے اچھے سامنے توجہ توجہ بخاری مسلم ابو داؤ نسائی بولو پہلے, پہلے نمبر مزال <Sri> نامدار فرمایا رستیا تو بچیا کو مل جلو سال راوا کے سڑکوں کے بین تو بچیا جی یار یہ مطلب نہیں حضور جان دے گا یہ مطلب یہ حضور نے فرمایا ہے رستے کے پاس بیٹھا جی یا رسول وجہ نے سرو ہزور سڈا چارا نے یہ سڈیا بیٹھک جاواں گلیاں تو باہر نکل کے بیٹھ جاتے سڑکوں چوکیاں لگ جی تاش کھیڑا بیٹھنا اے نہ سمجھی جوئے وغیرہ نجائز کم میرے فرمایا اچھا جے بیٹھنا پھر رستے حق ادا اللہ رکھ کے نظر چپن گیا خیانت نہ کسی بھی خیال کرتے نے سرکار فرما نے دوسرا کف لا لاؤ موزی شہر رات چھٹیا جے تکلیف دیام کوئی سلام آخے جواب لیا جائے امر بالمعروف معروف نیکی کا بھی آخی رکھا جی پتی تو بھی ڈاک لے جی پانچ حق نے دے ادا کر سکتے ہو جو ہے؟ بخاری با طریق مسلم, مسلم جیئے جیئے جیئے جیئے رستے تو منہ جی شہ بولو بولو کی مسلم شريف يديد فلن لقا إنه خلق كل إنسان من بريادم آدم لا ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وصبح الله واستغفر الله وعادل حاجرا عن طريق الناس وشوكتنا وعادمنا عن طريق الناس وعمر بمعروفا ونها منكر عدد تلك ستين وثلاثمائة صلاح مئة الصلاح مئة الصلاح فإنه يمشي يوم إذن وقد ذحزها نفسه حاجة. نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر بندے جوڑ سات بڑا جیڑا بندہ جیڑا بندہ حضور نے فرمایا اللہ اکبر الہ الا اللہ پڑے سبحان اللہ آ استغفر اللہ پڑھے پتھر رستے ہٹاوے یا کنڈا ہٹاوے یا راہ تو جنڈا ہٹاوے نیکی دا حکم کرے بدی تو ڈوکے روکے یعنی تر نیکیاں اس طرح دیاں تہار کے اندر کرے کہ سو جوڑا دا کفارا پورا بندہ دنیا کے اندر ہی چلتی بن جانا جہ ہے یہ مسلم شریف نہیں تھی بخاری میں بھی ہے بولو لرم شریف کے اندر بھی ہے ایک کبو داؤ تھی سنانا لیکن اس کے سند میں کلام ہے ڈنڈی نہیں مارا گا ہاں اس کی سند میں کلام ہے لیکن خیر اس درجے کی نہیں کہ بالکل قوت دلیل دل اس کے اندر نہ ہو اتنوں, اتنوں کے ساتھ, کے ساتھ ملایا جائے تو دلیل, دلیل, دلیل قائم دلیل اس سے ہو سکتی ہے لہذا لہذا دوسروں کی تاریخ میں اس کو ساتھ ملا لیتا ہوں انصاح ان الناس المنازل و قطع اور بعض مشائق سے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ صاف ہوا ہے مصامت ہوئی ہے اس پر میں نہیں کرنا چاہتا بس اتنا کرتا ہوں کہ ان سے ہو گئی ہے بعض شاید نے مشکات کی شرح لکھی ہے لیکن اس میں مصامت یہاں پر ہو گئی تو آپ نے سابی حضور ہزور جنگ پہ گئے خیمے لاؤن کی واری آئی کہیاں نے را دکھتے خیمے لانے شروع کر دیتے را ڈکیا گیا آن جانا رہا دا جہاد دے دوران رات رجا پڑاؤ کیتا ہے خیمے لگن لگ ہے خیمے سوڑے سوڑے, سوڑے کسی نے لانے شروع کر دیتے بند کر دیتے حضور نے فرمایا امارا منادی منادی محمد پاک نے فرمایا جا جامدی اعلان کر دے مندیہ کا منزل اور جہاد کیا اعلان کر دے جو گھروں کو تنگ کرے اور راستے روکے اس کا کوئی جہاد نہیں روا ہو ابو تاو اور ان سے لیا ہے مشکات مشکل مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے توجہ ہے اور حدیث اور حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمزی کے اندر ہے باب ما جا فی ماتت العذاعن الطریق حضور نے فرمایا بینما راجل یمشی فی الطریق اذ واجادا غسن شوکن فأخرہو فشکر اللہ لہو فغفر <سلام> حضور نے فرمایا ایک شخص ایک شخص دوسری روایت میں آتا لب عمل تو اس نے کبھی نیک عمل نہیں کیا تھا وہ راستے پہ جا رہا تھا ٹہنی کانٹوں کی بڑی ہوئی تھی اس نے ہٹا دی اللہ نے اتنا ہی اس کا عمل قبول کیا اللہ اس کو یار حضور پچھلے کنڈا ہٹاوے ہڈی ہٹاوے پھر سنو پتھر ہٹاوے کنڈا ہٹاوے ہڈی ہٹا کنٹے چوکے رستے لاگے اگر پتھر کانٹا ہڈی ہٹانے سے اتنا بڑا سواب مل رہا ہے تو کنٹینر ڈالنے سے اور حدیثیں میں سنا سکتا ہوں لیکن وقت کے پیش نظر سناتا نہیں یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیثیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں دعوی کرتے ہیں ہم حدیثیں مانتے ہیں لیکن آئے دن سڑکوں کے ٹائر ساڑے ہوتی ہدیس آئے دن یہ حدیث مسافر دلیل خوار ہوں یہاں حدیث اور اگر کوئی کہے میں امام محمد رضا کی بات مانتا ہوں تو فتح رضمیہ جلدتے سفا نمبر آمد سات سو چونتیس آپ سے پوچھا گیا حضور, حضور بتائیں یہ راستہ روک کر گلی روک کر ملاد کرتے ہیں یہ جائز ہے فرمایا کیا پوچھتے ہو اگر, اگر نہ ہوئے میں مجرم <PAisa> <tun cover> فرمایا کیا پوچھتے ہو راستے پر تو نماز مخرو ہے کیوں فرمایا مرور آما حق حقوق آما میں مداخلت ہے یار بولو اصل اسلام ایسا پیش کیتا ہے کیا مسلمان چافر چ بدنا ہو گیا جس راہ روکے ہوتے مولوی کوئی جائے گی راہ بند پتو کی اس طرح میرے ہوا میں راہ رک جی گزرا میں انہوں آکھا میں میں بھی مسلمانہ اللہ تعالی نے مسافر رحم ہے چار فرض چار فرضان دو کہ مسافر دکھ نہ پہنچے بولو انہیں چار نو ہے تو اچھا ہوں کسی نے میرے دلائل بند ہو گئے میں سارے میرے دلائل بند ہو گئے جو ان وہ پیش کرتا ہوں کسی نے کسی نے کہا جی حضور نے فتح مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر مکے کا محاصرہ نہیں کیا توجہ ایسا, ایسا بے ڈبا قیاس جس کو قیاس فارق کہتے ہیں کہ ایک بندہ ان قیاس کرے تو آخر سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا بال گزر سکتا ہے تو اونٹ بھی گزر سکتا ہے ارے بھائی یہاں پر علت جامعہ اور وصف جامعہ کون سی ہے ارے بھائی یہ جز ہے وہ کل ہے جب جز گزر سکتا ہے تو کل کیوں نہیں گزر سکتا لیکن یہ ہو جائے دیکھے ہاتھ جوڑ دیں گے باہ تیری میر بہنی یہ اپنا سیر پار اسانی سیر پار دیں گے انہوں نے ادھر بے میں کوئی گل کرنا میں پوچھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے کافروں سے لڑنے گئے ہوئے تھے جہاد, جہاد, سا... جہاد, جہاد کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے یا حضور نے فرمایا تھا کہ پکا بھی نہیں ہلانا بھی لانا ساڈے کول پڑھن قرآن ادیس پڑھی دا کیوں امام عبد رحم اللہ نے الغمہ شریف کے اندر لکھے پرمسکتا و و سمجھ سمجھ ہے جی اندر کھڑا ہوے نفس نظر ہو خود بدلتے نہیں کو بدل, بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے حرب توفیق حضور لڑنے گئے جہاد کرنے گئے محاصرہ کیا اگر وہ نہ اسلام قبول کر دے نہ ہتھیار سن دے محمد پاک میں بڑھ کے کر تحس اور جب ہم چلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے بھائی کسی भाई ہم تو پتا بھی نہیں لاتے ہم تو تنکا بھی نہیں لاتے خبردار کسی کو کچھ نہیں کہنا اور پھر اس محافرے کی مثال پیش کرنا ادھر کچھ نہیں کہنا ادھر سب کچھ کہنے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور پھر اتنے فرق کے ہوتے ہوئے استدلال کرنا حوالا ہزور نے حضور دی سنت راہ ڈاکنا میں پریشان ہکا بکا حضور دی سنت زرم کرنا یہ میں ہو سکتا فرنگیت کو اسلام بنانے کی کوشش کی جا رہی سفر نمبر دو سو ستائیس دارو مکتب حیات چھپی روایت وی پڑھنا وی دسنا ہک وی ایسا دساں گا سب کر پڑھنے والا جو چیتی کی موافقت کر جائے میری نوزوانہ ہدیس اللہ سونے نال سانو فکیری نہیں پڑھا چڑیا دورہ حدیث نہیں پڑھیا ایمان میں پڑھیا اللہ وڑھتا رہا سمجھ گئی عن نبي, نبي جحيفت رضي الله عنه قال جاء ردل الى رسول الله, سلم الله سلم سلم سلم يشكو جاره قال اطرع مطاعك لا. على طريق فطرحه فجعل الناس لا. يمرون عليه ويلعنونه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني من قال قال لعنك الله قبل الناس فقال إني لاعو فجاء الذي شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفع مطاعك فقد كفيت رباه الطبران والبزار باسناد حسنا بنحوه الله الله قال, قال ضع متاك على الطريق ولا ذهر الطريق ففضع فكان طبيع كل طبيع طبيع من مر به قال ما اشعره قال جعري يؤذيني قال فيدعو عليه فجاء جاره, جاره فقال ربض متاعك فإني لا اوذيك عبدا وعن أبي هريرا رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله يشكو جارا فقال له إذهب فاصبر فأتاه مرتين أو فقال إذهب فاطله متاعك في الطريق ففعله ایک شخصی تنگ کر فرمایا سامان چک ایک دوسری روایت فرمایا سفر کر ایک وارہ فرمایا سفر کر دوسرا بار فرمایا سفر کر جی نہیں سفر کرنا چک جا رات سٹ کے بہ جب چکیا سامان رکھ دے آدے جانے رہے جا او وہ بنے سمان اتنے رکھنا دسنا ہم سائر ظلم جہا لگھنا انہیں یار کسے کچھ کرنی کچھ کرنی ہزار مہربانی کرو میں اچھ تو بعد دکھ نہیں دے گا ہوں ثابت ثابت کی کرنا ثابت کرنا بھی راہ ڈکنا ٹھیک ہو گیا ہائے ہائے افسوس <سوصل> کے کاش کہ جدید عربی کی بجائے, بجائے قدیم اربی کو سمجھنے کے کوئی گر سیکھ لیتے اب بولو اے آج جدید اربی کوئی شہر نہیں جی ہے نہیں سیارا فلانس میں دکھا ابو شرجنا لیکن حکمت ہو اس لیے ہوتی ہے جس نہ تما خوف اسلام آتا ہے عورت ایک نہیں دو گواہی دون عورتوں کی ایک مرد برابر کیوں جس لکن سامنے جانا اور کمزور دل ہوش اٹھ جائے گا پیر کلو رہسرا ہوں نال کلو گی جی بھول لگے گی تو دوسری دا مطلب ہے سو صحیح بولن بہت بڑی رکاوٹ ہوں میں دسنا پہلوں دساگا تے محاورے تمہارے محاورے کے مطابق مانا کیا ہوتا ہے فیر حدیث پھر حدیش کے الفاظ دساگ کہ یہ اسی محاورے کے مطابق کلام میں سڑک ریڑی لا کے کھلو جاؤ کہ بندے کہ وہ فلانی مسریل روڈ دے ریڑی لا کے کھلوتا فلانے کا ہوٹل کتنے مسریل روڈ دے کوئی بے وقوف ہی سمجھے گا جا کے روڈ ہوٹل یا سڑک دار ریڑھی لا کے کھلوتا ہے یہ ہے اس طرح دا محاورہ چلتا نہیں سمجھو یار کیا ریڑی سڑک کے او ل مطلب ہوتا کنارا وا یار بولو میرے آقا نے اوی فرمائی اور صحابی اور نے ایوی سمجھا انہیں کنارے دے, دے جا تا کر کے حضور نے فرمایا آدے جانے پوچھ گے جی راہ ڈکیا گیا آنا جانا اور حدیث جی پہلے روایت پڑھی بازار کی وہرا اللہ تری یار ان بھی غور نہیں پری گل نفس غالب ہوئے نا ظلم کرتا ہے کہ پھر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے کوشش پیچھوں دی نا مسلمان کا کام ہے پامے میرے خلاف چل جان دیئے میں شرح پیچھوں چل رہا میں قرآن حدیش کے پیچھوں چل رہا قرآن حدیث اپنے پیچھے مرڑ کی کوشش نہ کرا یہ وہ ظلم ہے جس کی معافی نہیں ہوتی یہ خیانت ہے دین کے اندر طریق عربی کا ایک محاورہ ہے زہر الوادی بطن الوادی جب آپ کہتے ہیں وادی کا کنارا وادی زہر الوادی اس کا مطلب ہے وادی کا کنارہ جب آپ کہتے ہیں بطن الوادی تو اس کا مطلب ہے وادی کا درمیان پیٹ توجہ نہیں فرمائی تاج العروس شرح لغت عربی کی دنیا کی مشہور مستند کتاب امام مرتضا سبیتی رضی اللہ تعالیٰ ہوتی امام مرتزا رضی اللہ تعالیٰ کی آپ فرماتے ہیں ظاہر الطریق کا مانا ہوتا ہے راستے کا کنارہ کیا مانا ہوتا ہے تو صحابی نے راستے کے کنارے پر سامان رکھ لیا آتے جاتے ہوئے بندے پوچھتے تھے خیر ہے یار کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہو ارے بھائی راستے کے درمیان میں رکھ کر اور راستے کو روکنا یہ حضور کے کسی عقل مند امتی سے ممکن نہیں سرکار سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے لہذا بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں شریعت کے لیے ہم قربان ہیں ہر جگہ پر حاضر ہیں لیکن خلاف, خلاف, خلاف شریعت, شریعت اگر کوئی دعوت دے, دے, دے, دے, دے تو ہاشا وک جب تک اللہ, اللہ نے عقل, عقل قائم رکھی ہے جب, رکھی جب تک, تک, تک یہ دین اور ایمان یہ اندر موجود پڑا ہے ہم ایسے ویسے ویسے کوئی بے, بے وقوفی بے بے بے کی حرکت نہیں کر سکتے ہم کسی سے لڑ اور یہ بھی ساتھ بتا دوں ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں ہم سننی ہیں ہمارے مذہب کے عقیدے کی, کی, کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لا نارل خروج ہم لڑنے والے نہیں ہیں ہم ظالموں کے ظلم سہتے ہیں صرف حق کہتے ہیں حق کہنے سے روک کوئی نہیں سکتا اور ہمیں کوئی خفیف العقل بنا کر لڑا کوئی نہیں سکتا اسی رہنے والے ہیں تو دیکھو گے فلانی تنظیم اٹھ پڑی جہاد کے نام پر فلانی جہاد کے نام پر فلانی جہاد کے نام پر کوئی تعلق نہیں آ رہے جماعت کا ایسی تنظیموں سے ہم نہ اصلا رکھتے ہیں نہ رکھنے کا کہتے ہیں کر چا بندے مکھی مارنا نہیں کرنا رہا جہاد اس کا تعلق وہ امام فاضل بریلوی نے فتح و کھول کے بیان کر دیا اس کا تعلق حکمرانوں سے ہے نہیں کریں گے تو وہ مجرب اگر, اگر, اگر کوئی حضور, حضور کی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے فوکہ یہ نہیں کہتے کہ عوام کا فرض بنتا اس کو مارو وہ کہتے ہیں حکمران کا فرض بنتا ہے مارو لیکن اتنا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اٹھ کر عاشق اور اس کو مار دیتا ہے تو پھر یہ عذاب سزا کا مستحق نہیں یہ مسل سے خلاسے کٹ گڑ کے تینوے دن لسلے سمجھائی جائیں گستاخی کوئی کرے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے عوام کا اس کو مارنا فرم نہیں چور چوری کرے ہاتھ کاٹنا عوام کا فرم نہیں جتنی آیات قرآن کی جو سزا اور جہاد سے متعلق <تصفح> میں <مطلق تصفح> وہ حکمرانوں سے مخاطب <تصفح> ہیں عوام سے نہیں <تصفح> لانتی <تصفح> ہوگا جو عوام آپ کا فرد بتائے عوام کو ایسے مسائل میں اچھائے مسلمانوں میں پھر میں فجاد ہاں اگر کسی نے چور کا ہاتھ واقعہ تک کاٹ دیا عوام میں سے یا گستاخ کو مار دیا تحقیق تفتیش ضرور ہوگی کہ کسی اور بنیاد پر نہ ہو واقع چوری اور گستاخی کی بنیاد پر ہو تو پھر اسلام یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو تین سو دو لگا کر اندر کر دے توجہ نہیں فرمائی نے پھر وہ مستحق ہوتا ہے جی فاروق فاروق پادری نے گستاخی کی اس طرح بچے کھیل رہے سن گیند کھیل رہے سن گیند پادری دی گود جا بچے گئے انہیں آپ گا لگا کٹ کے مار ددرت عمر نبر ہو فرمانے الحمد للہ ہوں اسلام کہ مسلمانہ دے بچے بھی اپنے نبی رکھ لیکن حضور کی ت کے نام پر غلط راستے پر نہیں ڈالنا بھائی ہمارا مذہب ہے ہمیں حکومت دہشت گرد کہنے اور بنانے کی نہ سوچے ہم سننی ہیں ہم سننی ہیں ہم سننی ہیں, ہیں. ہیں. ہیں. اصل اوروں کے پاس لڑائیاں ان کی قتل ان کے نام ہوں گے ہمارے نام قتل نہیں ہوں گے ہم ایک ہی جرم کرتے ہیں کیا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے تحریب کا فرزند اپنے ہیں خفا ہو بھی بنا خوش میں کبھی کہنا سزا کند مشکل ہے کہ ایک کے ہاتھ تو کہے کو ہے یہ بریلوی کا پیغام ہے نہ راہ روکے مہریلی کوئی کتاب لکھ را نواب جڑے ادے ادھے سوبیا مالک نے وہ میرے پیر درد کتیا چندے آخر دواز الحمد الحمدللہ